اللہ کریم جل جلالہ امن وال نے ارشاد فرمایا کل اے پیارے حبیب کریم علیہ سلا تو سلام تص فرما دو تصو اللہ وب رحمت ہی فد ذال کا فل یفراہ ذرا مل کے کہہ دبانوں دوستوں اللہ کریم جل جلالہ امن وال نے ارشاد فرمایا کل اے پیارے حبیب صاحب کہ محبوب علام اس بات دا فرما دیو کہ جنو اللہ دا فضل اللہ دی رحمت مل جائے وہ اللہ دے فضل جو دی رحمت دے ملنے تشیاں من بولو کی خوشیاں کی خوشیاں کی من کدوں اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت مل جائے اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ملنے تے احسان و آرڈر کیے کیمن آئیے کیمن آئیے اللہ کریم فرماندہ پیا بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فب ذالک فل یفرحو کملی والے بتو ہاتھ چہرے والے بل لہل دیاں پیاریاں دیا گلفا والے آ والفجر دی پیاری پیشانی والے آبارک سونے دندا والے نشرہ دے پیارے سینے والے وما کو دی پیاری دے سونی زبان والے اثر وسر پیارے زمانے والے لا لام کا دی پیاری جان والے یاد اللہ دے مبارک سونے پیارے ہاتھ والے آ. اے میرے پیارے ہبھی جن اللہ, اللہ, اللہ, <تصفح> اللہ دا فضل اللہ دی رحمت مل جاوے اور اللہ دے فضل رحمت مل جانے تے خوشیاں منا الحمدللہ اللہ اللہ فضل پدل اللہ رحمت محبوب پاک دی سورت اص سنی ہنفی بریلوی مسلمانا نل نے اللہ دا فضل بھی اللہ دی رحمت محبوب کی سورت چلے تو اصنی ہنفی بریلوی مسلمان محفل سجا کے ٹیوبا جگا کے مرچا لا کے بینر لگا کے چنڈے تنڈیاں لہرا کے لنگر پتا کے سونے تادل ہوئی کتاب قرآن دیاں ایت سن کے سنا کے بولیو کو آمد آمد کا تجکرا کر کے اللہ دے حضور شکریہ دے بول بول کے اسی اس بات کا اظہار کریں مولا دیکھ لے تیرا فضل تیری رحمت تیرے محبوب دی صورت کی سورت ملے نے اص تیرے حکم دی تعمیل کردیا خوشیاں پیمنا گلی گلی بازار بازار کچا کوچا گاؤں گاؤں دیہاتسبات کے اندر گھر کار، گھر نبی پاگلام اللہ کا فدر اللہ دی رحمن نبی پا جی سورت حاصل کر کے اللہ دا پدل اللہ دی رحمت نبی دی صورت اچھ حاصل کر کے رب دے حکم دی تعمیل کر دیاں فَبِ ذَلِقَ فَلِيَ فَرَحُدَ تَعْ خوشیاں منا دے ہوئے کہرنے اور گج وج کے کہرنے اور نبی پاک دے غلام خوشیاں منا دے ہوئے کہرنے کہ اج آقا تشریف لائے نے ساڑھے آقا نے سادے آقا تشریف چنڈیا لا کے چنڈے لہرا کے لنگر پکا کے سونے دیاں ناتاں سن کے سنا کے نوٹا دیاں سوٹاں کر کے زبان نال بھی ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے آج آقا تشریف اے نے ساڈ آقا تشریف اے نے ساڈے آقا تشریف اے نے تائیوں سنیاں نے جشن منائے دے تائیوں سنیاں نے جشن م ن تائ سنیا ن جشن منائے من کر دیکھ میلاد نو سردا نالے بیچوں بیچوں جے جلے گل کرد کرائے نے جڑے کر لئی تسے آقا تشریف لائے نے ساڈے تشریف لائے نے تائیوں سنیاں نے جشن اے رزوی تو عید ملاد منا رضوی تو عید ملاد منا اگ منک دے سینے نیو چلا اگ دے سینے نیو چلا نظروں دور دے ستوے لائے نے تسی گج کے آخو آج آقا تشریف ای ساڈے آقا تشریف ای تائی سنیا نے جشن اللہ رحمت مل جائے مناو کی مناو کون مناو جنہوں اللہ د فضل اللہ دی رحمت مناو جنہ بچار جی وہ خوشیاں مناشیا والا پروگرام پہ جی محبوب کی صورت چ ملے یقین کرو خوشیاں پہ منا دج دودویں سدی کا اس پندروی سدی کا سننی انتی بھی مسلمان اللہ دا فضل اللہ محبوب دی صورت چ حاصل کر کے خوشی نہیں پیا منا اللہ چودہ سو سال پیچھے کن سو سال کرا جناب جی چودہ سو سال پیچھے لے چلے مدینے شریف دی زیارت دی کراوا مدینہ شریف دی حاضری بھر گئی ہاں ہاں کتوں دی حاضری دی دی مدینہ شریف سبحان کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو احادیش کا مطالعہ کر کے دیکھو احدیش دی روشنی کے اندر سیت دیا کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو یقین کرو جد ساری سرکار بندو بندو آخری نمبر تین نمبر تین جدو میرے تے کا اللہ دا فضل اللہ دی رحمت جدو مدینے والیاں کو تشریف لئے بولو کتنے کتنے مدینے والے ایمان نال جدو مدینے والوں پتا لگیا نا کہ اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب کی سورت اللہ دا فضل بھی اللہ دی رحمت آ رہے محبوب دی سورت چ مدینے دے رہنے والے مردوں نے عورتوں نے بچیا نے بچیاں نے بزرگوں نے جوانا نے سبکار دیا اپنیا نے بولو سرکار دے ذرا تو جو میرے والے گی تو سمجھ لگنی ہے سرکار دے اپنیا نے اپنے اپنے گھر بوے خود بھی سونے کپڑے پا ل تہارے سونے نے پر اجار الہ فضل اللہ دی رحمت نبی پا کی سورت چ خود ان کو تشیف لیا رہا نے اسے خوشی بیچے سونے کپڑے سونے انداز گھر بوے سجائے اپنے آپ نیار کیا امیر بظاہر گریباں بھی یقین کرو جدو پتا لگیا نا کہ اللہ کا فضل اللہ دی رحمت مدینے تے نبی دی صورت چ میرا دیکھو کتاب آ ہر روز ہر روز نبی پاپ کے گلام ہر روز نبی پاک دے غلام تیاری کر کے دن چڑھد جدرو اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب دی کی سورت چلوا گار ہونے نے ان راہ جا کے ہاتھ بن کے کڑے ہو جائیں ہوگی تو سمجھ لگی ہونا راہ ہاتھ بن کے نظر اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا پدل الادی رحمد محبوب کی سورتوں راہ نہ مل کے اور میرے حل ویکو گلاما نے مستفان نو اس انداز کے نہ او ویلے دے مخالف او ویلے د حضور دے دشمن حضور دے مخالف پیر لے لا کے نا پیر کوئی آسا شریف جی ہے کسی کوئی آسا سوٹی مبارک تو دے اچھا کتنے چل یہ کوئی گل نہیں دے, دے, دے, دے. چلو جگہ گلا دیکھو نا اس ویلے مخالف تو جو ہے میرے بات تو جو مخالف وہ مستفا دماس تیار ویخ کے خوشی چائی والا دا انداز ویخ کے نا اس ویلے مخالف بہ جہ ویل مخالف دیکھو ایزے ای نکل کے نا جناب ای چودری والے انداز سر اچھا تو چودری والا پگڑ اس ویلے مخالف وی کو ہسانا مقصود نہیں سمجھا مقصود ویخان گے کہڑے جشن مناسے اس طرح جلوس کرتے کہڑے اس طرح جناب اپنا پروگرام بنانے پھرتے ہیں انج جنابی خوشی کا اظہار کر دیں ویکاں گے اللہ کی کسم برا اسلم جناب کی میرا مطلب ہے دی برادری کے بڑے بڑے اچے لمے جوان جہ سو مخالف سن سو تجار ہو کے نا ویخن نہ غلامانو کہ اے بڑے جناب دی چائی چائی خوشی خوشی ہے سونے کپڑے پا کے اپنے گھر بوے مت سجا کے راہ مل کے کلو کملی والے دی آمد حضور تشریف لے آن والے جہے وہ سویرے نبی دی آمد حضور دی تشریف آئی تے خوشن ہیں وہ خوش پیارے مستفا دے وفادار امتی شہاب اکرام مستفا کریم اس ویل مخالف بھی سنیادا اسلم سن لیکن تیر نی دے اج کر کے نا وہ چپ کے ویکان گیا جناب جی جشن یہ پروگرام کرتے ہیں پر کملی والے دے غلام قسم خدا دی امیر امیر. والے وہ اپنی جگہ جڑے ہے ہی بے خوف سن ویکاں سورمیا گے ویک لاگے نبڑ لگے جے سرکار بظاہر ماڑے گلام سن نہ ماڑے بظاہر مارے, مارے ٹہدور سارے گلام ہی تگڑے لیکن زہری لحاظ جہے ماڑے ماڑے تریب متمست طبقے والدے ہیں نا سکار دے گام اے اللہ دی قسمی آن نبی پاک دے غلام اوشا کو کیا مصطفیٰ بے غلام اوالا ادا کرو بظاہر حلکے دردے دے یعنی میرا مدھر مارے تب کے نال تلگ رہا خنوال اے غلام ساں نسرکار دے نے نبی اللہ دی قسمی اوس ریلے دے مخارفتہ کرنا لے آہ ریکھانگے جڑے آئی للکے مار دے ساں نا اونا دی پرواہ نہیں کیتی اے ہوئی سمجھ دے رہا پتا نہیں کیڑا بولی تیا ب پرواہ نہیں اپنے حال ہی مست اپنے حال ہی مستکار آمد ہے جنا دی حضور دیاں راواں ملک کے دے نے پرواہ کوئی نہیں مخالفت مخالفت کرنے والے آن دی پرواہ نہیں انہ دی پرواہ نہیں دے جناب میرا مطلب تیرا دی پروہ نہیں انہوں دی کہ اس طرح جنابے للکرے مار دے پینے ہو سکتا سڈے حملہ و راؤن سان نقصان پہنچا دیں کوئی پرواہ نہیں کملی والا ملے گھر دا گھر ویچ دے کملی والا ملے گھر دا گھر ویچ دواں کملی والا ملے کیڑا سونا جہدے بارے اللہ کریم پرمندہ لیا کونہ لیا کو لالی نظیر کیڑا سونا جہدے بارے اللہ کریم پرمندہ وام ارسلا کا اللہ رحمت لالمی اور کشمہ چرمتا والا ج جی پورے جراتے عمر مومنیں سید عائشہ صدیقہ فرما دیانے واقعہ نہ کھولوں کو ہل قران سارے دا سارا قران الحمدللہ تعالی کے بنادیسن تک کل قران کملی والے دین ناتیں او ہو شاناں والے محبوب دے بارے وچ غلاماں دا ذہن تے پروگرام وے شاناں والا کملی والا ملے گھر دا گھر کملی والا ملے گھر درکار دے گم سوک نال پڑھو محبت پڑو عقیدہ رکھ کے سونا سن بھی رہا نالے ویخ بھی رہا کملی والا ملے گھر دے کملی والا घर दा घर वे चदे ए रुपया पस पंज भी पंजा सौ हजार लाख करोड़ की कमली वाला मिले घर दा घर वे चले कमली वाला ر تو گھر ویچ دیواں ن دل ویچ دیواں ن جاچ دیواں ن مسلمانوں کوجہ کرو جیسا کہ حضرت صاحب دادا والا شام فرمان دے پیسہ کوئی ڈرن چکن کی لڑ کوئی نہیں اور ساڈا قصور کی ہے کسور ہے ابھی مستفا دیا دے تذکرے کرنے یہی کسور ہے سارے تا جناب بھی کاروائیاں پاند سنالوکا اپنا مسلا ہو کے راہ روکتے ہیں کہڑا منا وی کہڑا انج کرد مستفا کے گلاما نے تو ادو دشمنوں کی پرواہ نہیں کیجیے دشمنوں کی درخواست کے گلام کی پرواہ او اپنی جگہ راہ مل کے مرادا سلم جناب جی میرا مطلب برادری والے بڑے پوچھ مستفا کے غلام اے اپنی طرف اپنے انداز سرکار راہا مل کتر کدو پیارے مستفا کا بدوہاد کا کھیرا ویخنا نصیب ہو ایمان کتابوں آدھا حدیث دا بیان ہے جدو کملی والا مدینے دیا کاٹیاں ظاہر ہوئے نا میں تصور منظر سامنے لیا جا راہوں کملی والے مدینے شریف تشریف فرما ہوئے جدو سرکار آئے گا سرا ج منیف جا چمکا پہ ڈلکا جدو پیا نا مدینے والوں سے ایمان نال جنہوں جنا گلاما نے ویک لیا جناب نعرہ بلند کر کے توجہ دلا کے اپنے ساتھیوں نے جا نبی نبی آگے دیا خبر دن والے سونے پیارے آ گئے جان نبی نبی سحبا دل اپنی تنظیم کے نام رکھنا لو اللہ دی قسم اے تو آڈا پروگرام نہیں پیا ملدا سی دے پروگرام نل اگر سی احباب دے پروگرام نل پروگرام پیا ملدا تے پی مل امیلاد منان والیاں دا ملدا سی صحابی پہ کاندے نے جان نبی نبی آ گیا تے صحابہ دے نiaz مند سنی بریلوی کی کاندے نے آمدے مصطفی مرحبا مرحبا آمدے مصطفی جدوں سراجے منیر دیاں جناب دی جی شوآما مدینے والیاں تے پیاں مردا تئیا بیبیاں پہا سارے سرکار دے اپنے چائی چائی خوشی خوشی کی پی بولی بولتے توجہ تے کر پی بولی بولتے کدروں آواز آ رہی ہے تالال بدرو لالال بدرو علینا ہو یہ سونے ترانے رکھ کے ذکر کرنے والا ہے کہ معلوم ہوں سونے کا دوہا دا چہرہ ویخ دیائیں مدینے دے رہنے والے ایک دجے نو تجوا کے پا کہ نہیں دیکھو سیوں देखो नी देखो चरया चंद चादमी रात दान चरे चरिया चंद चादमी जो राजे मुनीर दिया चमक पईया चेहरा देखया अपने आ, सरकार दया अपने आ, एक दूजे न इशारे कर करके ویکھو چڑیا چند می رات دریا نہیں چڑھیا چاند چریا نہیں چڑھیا چند ا پا دسے سوڑا نو دا, او سوڑا, نو آ پیا دسے سونا نو سو بارت دئی گاون چائی مائی سوکو محبت نہ پڑھو یا رسول اللہ جنہیں مدینے والیاں تے کرم فرمایا ہے اج تیرے غلام شاہ کوڈے اس محلہ غوثیہ گوسیا غوثیہ مسجد تیرے ملاپ دی محفوظ سجا کے تیری آمد کا جشن منا کے اج خیرات منگتے پہنی سونے آ, تے کرم کمائی پیاریا ساڈے تے علامہ صاحب والی ہونے سا صاحب, صاحب بیان سونے کوئی کسی قسم کا سوالی آئی کملی والا دربارے درے بار ہے کہ جس دربارے درے بار کوئی سوالی آوے خالی نہیں جانا انکار نہیں جانا دچکاریا نہیں جانا ادعے واسطے نہیں ہے کوئی نہیں کملی <laughs> लिया जो रात पिजी होरे हजूर तेरे हो तेरे ओना गुलामा दा सदका करके अरज करने आ सोने आ, साडे ते करम कमाई ये प्यार या साडे ते کمڑی والے جی جاگدیا سردیاں کان اپنا اپنی کمڑی والے مدینے والی خیر ہاتھ در اپنا جلوا کرا کے سام اپنا دیار کرا دے تیر ہزور اج خیر سوالی بن کے خیرات منگتے ہوئے تین پہ سونے سادے تے کرم کمائی پیاریا سا تر کمائی پیاریا سا تر مائی سفیم ساتھ دے ساتھی جانا نے تیرے نا بھی ملاپ دی نفر سکی سی اس واسطے کہ اگر اللہ سونے مبوب کا صدقہ پتر دے میں کہ تیرے ماں باپ کا میلاد کرنا بھی سن پیار ساڈے ترم کمائی اے سونے ساڈے تر ادھرے آواز آ رہی یقین کرو بردا سرمی جی نے جناب اس ویل جناب جی نے چکیا ہوا جی جدو کن چی نا آواز جان نبی نبی آ گئے کن آواز میرے والو تہن پتا جدو یہو جہا نعرا بجے اپنے ویخ ویختے نے جہا ہوگے مخالف ہو بھی جناب جی میرا متبنی جی پان کے <تصفح> جنہوں ہواں دے دے کہنے چاہیے پہینا کین والے پہنے جان نبی نبی آگئے <تصفح> برائدہ اسلامی تے ہو دے جناب برادی دے بڑے بڑے برچے ہو بھی جناب نے دے چکے نا جنہوں سنے ہیں نبی آگئے ہمیں لگے اے اینجو بیکھے آ او درو رحمت دوالم دی رحمت والی نظر جناب برائدہ اسلامی تے ہو دے اپنے ہواریاں تے بھی پہ دے جنہوں پہینا مدینے دے تاج دار دی نگاہ رحمت بریدہ اسلمی تے جڑھا ہے جناب دی تیر تانکے نیدہ تانکے کھلوتا تھی نا میں بھی کھانگا ہوئے یقین کرو مصطفیٰ دا چیرہ ودوہا آ جناب یہ جی ہاتھ جڑھے نے انج پہ پتہ لگ دا جان جن ختم پیوں دی آ تنینا آیا نیدہ اے یقین کرو مصطفیٰ دا ودوہا دا چیرہ ویخ دیئے ہی اے نیدہ جناب دی جی پھلے ہو سارے دے سارے جنا قبی والے اکھ لگے بنے ہاں ٹھنڈا ہی پہ ہے جیو جیو سرکار میرے دیکھو میرا دیکھو جیوں جیوں سکار کریب آدھا تیوں برادہ برادر یقین کرو دا چودھری والا پگڑ بھی جھکتا ہے آپ بھی ہے جانے ہی کھلے جناب سرکار جیو جی قریب آئے تے رحمت دی نظر گئے پڑھ کے کی ہے سونے ہن میرے تے کرم کمائی پیار میرے تے کرم میں کام سوکو سونے آڈے چہرہ ویکیا دوبارہ جسم جان آئی دوبارہ جسم آئی کہ جانے جہان آ گئے میرے ہاں ہاں ہاں ویج آئی ای کر کے اٹھایا آ, اپنا چودریوں والا پگڑ سر تو لایا لا کے یقین کرے کھول کے, کے اپنے نیو کی نوک تڑھا کے اپنے اس چودری والے پگڑ کا جنڈا بنایا نبی پاپ کے جناب ادبوہ ترام ٹرتے جانے نے نالے کی پیک کرتے میرا سو کہ سونے سڈے کمائی سونے آ. ایمان اپنے سر دیا پگڑیاں لا کے اپنے نیزیاں نیزے چڑھا کے جھنڈے بنا کے مستفا کی اختیار کر کے کہہ دو پہنے سونے تے جہنم دے گڑے چ پہنچیا جہنم دے دروازے تے پہنچیا آیا قسم خدا دی کیا کرم پرمایا اوسان والے سونے نے سلمی تے نگاہ رحمت پائی جہنم دے کنارے تے پہنچے ہوئے دا نو جنت کا حقدار بنا اج اص بھی تین دعوت دینے ایوے ادوت شکاوت دا شکار نہ ہو اور سنیاں بریلویاں نہ رل ساحزہ نور مستفا رضوی نال میل تین آنے اور جی برائدہ آسرمی مستفا کے گلاما چل کے سر کا جناب بھی اتار کے چودھریوں والا پٹکا تے اپنے ہاتھ کے میزے تڑھا کے جنڈا بنا کے نبی پا دی آمد جشن منا تم مخالفا آ جاؤ اور آجا مخال پتا کرنا اج بھی وقت ایمان نال اور محبوب کا بن کے ویخ کسبے رب دی جے دین دنوں دنیا چار نہ تے سانو سان اور میں خد رب کا مایا کل ام کل تم تو نلہ ہاں کل ال کل تم تو بو دیبر کوم سنو دا کوم سڑا سو گالا کٹنے سان پکڑ تولتے گالاں کڈن کی لڑ کوئی نہیں سڈا تو میلاد والا نبی بھی دے سیلاد والے نبی جہاں اج بھی ٹال کام کر کے اپنی جان دہ پیش کرفا غلامی بھی جناب جی اپنا شاہ کوٹ والے بھی جی اور نو لاک بھی جانا نے کس میں خدا بھی تین پتا ہی ایک بار یہ کرا کے پھیرا مار کے مصطفیٰ نے کنہ کنہ زندگی والی نے مطلب لوا زندہ فرلا کم زونو با کوم و فیرلا کم زونو با کم و فرلا کم سونے لام تحت رہنے والے ہو اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو رب نال محبت کرنا چاہتے ہو تو کی کرو فتح میرے متی فرما بردار بنو میرے وفا غلام بنو ادرو باروں میرے ہو کو بنو جدو تسی میرے متی فرما بردار ہوو گے تو کی ہوگا یو بےبو کو اللہ پر اللہ تعالی تو انو اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیڑا اللہ بڑیاں شاناں دا مالک اللہ او توانو اپنا محبوب بنان والا اس اندار دا محبوب بنائے گا تواڈے سارے دے سارے گناہاں تے رحمت دی قلم بھی پھیر دے گا۔ سبحان اللہ تے گناہاں تے قلم زحمت بھی پھیرن والا کون واللہ غفور الرحیم او اللہ جیڑا بخشن والا تے بہروان ہے۔ اللہ کتاباں دا مطالعہ کر تاریخ شاہد قسم خدا دی مصطفی دی امت تے چھوٹیاں چھوٹیاں دف بجا بجا, بجا بجا کے پیارے مصطفیٰ دا دہا دا ویخ ویخ کے مدینے والے نو سنا, سنا کے کی پیاں گاندیاں نے شاید اسلام اس انداز بیان کر دیں پر چھوٹی سی نننی بچیاں تھے دف بجاتی تھی کہیں چھوٹی سی نننی دب جاتی تھی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں جیا نچار کے علی گرانے کی خوشی ہے آ مینا کے لا کے تشری فلانے کی خوشی ہے آ مینا کے لا کے تشری جنا خ خوشی, خوشی ہے وہ بولو جنہوں گمی ہے چپ رو خوشی ہے آ منا کے لا لکھ تشریف پلا کی خوشی ہے آ منا کے لا تشریف تشری کی خوشی ہے آ کے کے بچیاں میں نا کے لا لے بچیاں بھی خوشی منا رہی نے بزرگ بھی خوشی منا رہے ہیں دیویاں بھی اپنے گھران دیاں چھتاں تے چڑھ کے مصطفیٰ دی آمد تے خوشی دا اظہار کر رہی نے نوٹ <متصفح> کرو مسلم شریف دوسری جلد باب الحجرات <متصفح> حوالہ غلط ہوے ڈنکے دی چورتا اعلان ہے لاکھ روپیا نقدی نال پکے استان تک ایمان نال پیارے مستفا نبی پاک الا تو سلام دے اپنے مرد بھی عورتوں بھی چھوٹے بھی وڈے بھی مدینے شریف چہن والے دے غلام اپنے گھر مدینے دیا گلیاں تے دے اندر نبی پا دی آمد تے جشن منان دیاں یا نعرے مارنے کی یونا دونا یا موہن دو یا رسول یونا دنا موہن دو یا رسول اللہ نہ نبی پاک پارونی آمد کے اتنے اور شاہ کوٹ دیاں گلیاں بازار میں سیدی مرشے کی یا نان بھی یا نیارے نہیں مارے یہ نعرے مدینے والے پہ سرکار دی آمد سے پہ مار دینا یو نا دونا یا محمد او یا رسول اللہ یو نا دونا یا محمد او یا رسول اللہ اور مصطفیٰ دے اپنے وفادار امتی نبی پاہ دی آمد دے مدینہ دیا گلیاں بزاریں دندر ان نارے پہ خوشی نہ المار دینے ویساں کیوں نبی پاہ دی آمد دے شاہ کور دی گلیاں بزارا مجھے مصطفیٰ دے نا دے نارے مار دے سرکار سواری سواروں بڑی شان لکھ. آخو بڑی شان بڑی شان بڑی شان نل کیوں نہ میں آخا بڑی شان نل کیونکہ ہے ہی شان والا شان کہنے والا کہ شان وکر مین دال دان شان بکر شان بکرا میں نادے شان بکرا شان بکرا آنا دے لال دان او کوئی نہیں سونا سونے دینا لونا سونے دے دینا ہساری نے سابق کمبلی والے حضور سونے کا بن دوہارا چہرہ دیر جا پے پے پہنے بعض مان من کا لم تر کتوئی من کلم ترک تو آئی نی باکمل من کلم تل دم برام بالکل نی دیر کانک شاہن وکرا میں آخلا وج مل من کلم ترکتو آئی مل کل نی کمڑی والا تیر دیا سونا میرا اکھا نے دیکھے ہی کوئی دی. تیر جہ سونا میری اور بولو سیابی جہ سونا میری اکھا نے کملی والیا کوئی جہ خوبصورت اکمل تاج تک کسی ماں نے جنیا ہی نہیں کملی والیا اللہ نے تینو ہر پاک پیدا پر مجھے جیسے چاہیے او نے تیری مرضی کے مطابق تین بنا چڑیا تیر چاہنا کشان بخر اور کوئی نہیں سو سونے سجی نے جبریل والی اسلام سکار سے چار میں جبریل ارد کی اللہ کے پیارے قبیل سونے ہاتھی نہ کیوں کمی فرمایا جبریل دس بڑے بڑے جہان ویکے نہیں بڑے بڑے سونے ویکے نہیں کوئی میرے جا بھی سونا ویک آئی جی کوئی ہوتا اس ویلے کوئی پندرویں سدی کا کوئی وکیل میںرگا سامنے موجود ہے یقین کروں جوں کرتا پر سچے جاؤں جبرین سی کی آلب تو لر دمشاری کہا کملی والے مغریب سارے ویکے نے, مغرب سارے بے کے نے. ساری ٹٹول پھول کے دیکھی پڑیا پڑیا قریب تو قریب ہو کے دیکھا پر تاریا تو, تو ہی سونا ہے شان بکرا آد شان بکر کوئی نہیں سونا سونے دے آؤ قرآن بھی سن لے دینا کی قرآن نہیں سنایا کڈ لیجا کپارا شروع چی اللہ کریم دا بیان تو فرما پر فرمایا تل کر رسولو تِلْكَ کر ل سولو سد ناد ہو مالا بادی اللَّهُ ہو راب ہو اللہ برمادہ تل کر رو سو سد نہ بادہ باد اصا بعد رسولا نو دیتی من کلم ہم من وچوں لاہو انہوں اور نہیں جنہوں میں شرف ہم کلامی نہ نوازے اور اصا درجات اور باد ایسے بھی نہیں جن ان نے بھی چوں فضیلت دیتی اور یار سب تو زیادہ فضیلت کرجا مقام عروج شان مقام ایمان صرف کلامی بیچ سب تر نوازیا ہے بی بی مقام بی بی شرفِ ہم کلامی دے جناب اپنا صرف ہم کلامی نے نوازیا تو بھی سارے پڑھ تے پھر کیوں نہ آخا اس قرآن کی آدھی روشنی شاہن بکرانے شان بکرا آ منو دل لال دن نہیں سونا سونے دیکھ بریلی مارا نا شاہ محمد رضا رحمت اللہ تعالی جنہ نا سندے کئی برمداں بانا زلزلہ کاری ہو جائیں او بریلی کے شہن شاہ فرما پہ نے آپ کہ پینے وہ کاری پاک مری وہ کماری پاک مریم و ن پک تو کی ہے کا دم ہے اجن نظان آدم ہے اجب نشان آدم مدرامہ کا جایا مدرامہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا مدرامہ کا جایا وہی سب سے آیا مدرامہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا مدرامین کا جایا وہی سب سے افضل اپنے کولو خچا ماریاں نے جنہ کول سب کچھ کو ہوئی یہ ہیرا ہو پھیری کرتے نہ مار دے خدا کی قسم وہ گل کرتے جنہوں قرآن تلک ہوگی جنہوں مستفا دے فرمان تلک